وال کل امتن جالنا منسکا یہ نیازات اللہ لکھو یہ نیازات اللہ بھی ہیں اور نے قربانی کی تردید بھی ہے نیازات اللہ اور من نے قربانی کی تردید آج کل تمہاری کراچی کے اندر فتنہ ہے وہ کہتے ہیں قربانی جائز نہیں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 لاکھوں روپئے کہیں گے کہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو ضائع کرتے ہو وقت خرچ ہوتا ہے یہ بھی ادھر سیلاب زدگان کی امداد کر دو حج نہ کرو بھائی حج اپنی جگہ فرض ہے سیلاب زدگان کی امداد اپنی جگہ فرض ہے نماز کے متعلق ہی کہیں گے کہ پانچ نمازوں میں دو تین گھنٹے لگتے ہیں یہ وقت کسی اور جگہ لاؤ بھائی اللہ نے ہر عبادت کو لیے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 پہلی امتوں میں بھی قربانی تھیں ہر امت کے لیے کی ہم نے قربانی لیز کرو اللہ کیوں قربانی مقرر کی تاکہ ذکر کریں نام اللہ کا اوپر اس کے دیا ان کو چوپائے جانوروں سے قربانی کن کی ہوتی ہے چوپائے جانور خود قرآن کہہ رہا ہے چوپائے جانور قربانی ہوتی ہے لیکن اہل حدیثوں کا ایک پتاوا ہے میں نے نہیں دیکھا بہت بار آدمیوں نے کہا اس میں لکھا ہوا ہے کہ مرغی کی قربانی بھی جائز ہے بلکہ انڈے کی قربانی بھی جائز ہے قرآن کیا کہتا ہے وہ چار پنکھ والے جانور ہاں مرغی شرغی کی نہیں ہوتی فائلا و مابو تمہارا مابو ہے اس کی اتباع کرو وہ بشیر المقب تین بشارت ہے اور خوشخبری دے دو آج کرنے والوں اللہ زین کر اللہ اوصاف مخبتین آگے مخبتین کے اوصاف ہے مخبتین کا ہو منی کا ہو یہ وہ ہیں جب ذکر کیا جاتا اللہ کا تو کانپ جاتے ہیں دل ان کے وجل کا منہ پہلے سمجھایا تھا یا نہیں آ دلوں میں خاص حرکت پیدا ہوتی ہے کانپ جاتے ہیں وجل اس خوف کو کہتے ہیں کہ عظیم الشان چیز کے یاد کرنے سے وہ دل میں کیفیت پیدا ہو وہی خوف ہوتا ہے وجل کا نمبر ایک بس صابری نمبر دو صبر کرنے والے اوپر اس چیز کے کہ دیا ان کو تکلیف والمکیم سلاد کہ نمبر کتنی جی تین قائم کرنے والے نواز کو غم مارزا اور نمبر چار جس مال سے کہ رزق دیا ان کو خرچ کرتے ہیں یہ او ہیں جی کس کے مخبتین اور منیبین کے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 یہ اونٹ جو ہیں یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں وہ سارے کراچی کے اونٹ وہی اونٹ جو حدی والے ہیں مطلب تو اونٹ ہے یہ تمہارے اونٹ جو چرتے ہیں یہ شاعر اللہ میں سے کون اونٹ جو ہدایا والے ہیں قربانی کے لیے لے جاتے ہیں نا مکے پاک وہی اونٹ اور اونٹ کیا ہم نے ان کو واسطے تمہارے شاعر اللہ میں سے واسطے تمہارے ان کے اندر بھی خیر ہے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 چاہے وہ سوال کرے چاہے نہ کرے کھلاؤ تم بے سائل کو اور سوال کرنے والے کو اسی طرح تابے کیا ہم نے اونٹوں کو واسطے تمہارے تاکہ تم شکر کرو اللہ کا لئی اللہ علوم وہ شرط قبولیت قربانی قربانی کے قبول کی شرط یہ ہے کہ نیت کیا ہوئی؟ نیاد ہو گئی خالص نیت ہو نیت کے اندر اخلاص ہوگا تو قربانی قبول ہوگی ورنہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ تمہارے گوشت کا بھوکھا نہیں ہر گید پہنچیں گے اللہ کو گوشت ان کے ناخون لیکن پہنچتا ہے ان کو اخلاص تکوا منا یہ اخلاص تم سے اسی طرح تابے کیا ان کو واسطے تمہارے لے تو اللہ تاکہ عظمت بیان کر اللہ کے اوپر اس کے ہدایت دی تم کو اے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہو نا اس میں عظمت ہے پھر جانور کو اللہ کی نظر کے طور پہ ذبے کرنا یہ بھی عظمت ہے اور خوشخبری دے دو محسنین کو ان اللہ ادا شین آ مرو وعدہ نصرت اور تمہید جہاد وعد نصرت اور تمہید جہاد اللہ نے پہلے مومنین کو وعدہ کیا نصرت کا کہ اب قریب آ گیا وقت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 بے شک اللہ تعالیٰ دفع کریں گے مشرقین ان کے غلبہ کو مومنین سے کیوں اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے ہر دغہ باغ کو جو بڑا ناشاکر ہے تو یہ وعدہ نصرت کا کیا ہے یا نہیں تو ان کے غلبہ کو دفع کریں گے اب طریق نصرت و حکم جہاد پہلے وعدہ نصرت تھا اب طریقے نصرت اور حکم جہاد اوزینہ فل کتاب للہ زین یوکات کے بعد کا مقدر ہے فل کتاب اجازت دی گئی ہے بیج کتال اور جہاد کے کن لوگوں کو ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے جن کے ساتھ کافل لڑتے رہتے ہیں اللہ دینکلوم جن کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے کون لڑ رہے ہیں کافی اجازت دی گئی ہے بیچ کتاب کے ان لوگوں کو جن کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے کافی لڑتے ہیں بے انہم زول مور یہ علت کی کیوں اجازت دی گئی علت بس سوال اس کے کہ وہ مظلوم ہیں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 تو اس وقت ہماری مسجدیں تھیں یا یہود کے عبادت خانے تھے وہ ہم تو نہیں تھے کن کے عبادت خانے تھے یہودی تھے نا حق پہ اس وقت موس علیہ السلام کے دور میں علیہ السلام کے دور پہ کون تھے نسارا سے ان کے گرجے تھے اگر اس وقت جہاد وہ نہ کرتے تو یہودوں کے عبادت خانے گرا دیتے یا نہیں جیسے بخت نسال نے گرا دیا بہتر المقدس کو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 البتہ گرا دیے جاتے اپنے اپنے زمانوں میں سوا میں ہو درویشوں کے عبادت خانے درویش جو جنگلوں پہاڑوں میں بڑھاتے تھے نا خلوت خانے چاہے خلوت خانے لکھو چاہے عبادت خانے لکھو درویشوں کے عبادت خانے و بیاؤن گرجے نسارا کے وہ سلاواتون یہودوں کے عبادت خانے اور مسجدیں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 نمبر ایک آت زکات دیں زکوات کو نمبر دو امارو بل نمبر تین حکم کریں نیکی کا روکیں برائی سے نمبر چار اور واسطے اللہ تعالیٰ کے انجام تمام معاملات کا بائی و کبزے بو کا تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے محبوب اگر یہ کافر آپ کو جٹھلاتے ہیں تو آپ غمگین نہ ہوں فلازن اس لیے کہ تاکی جٹھلایا ان سے پہلے قوم نوح نے بھی لوہ کو اور قوم آج نے سمود نے قوم ابراہیم قوم لو اصاب مدین پڑھ چکے ہو نا اور جٹلائے گیا موسا پامل کافرین امحال مجرمین پس محلت دی میں نے ان کافروں کو بھی پھر گرفت کی بس کیسے تازہ میرا اب بھی میں محلت دے رہا ہوں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 وہ کنویں ویران تھے کنڈراج تھے ویران کنویں بھی تھے اور کنویں ہیں ویران پڑے ہوئے اور ماحول ہیں مضبوط ویران آفل یسیرو تم بھی ہے مجرمین اب چل پھر کے دیکھو حالات تمہارے سامنے ہیں تم بھی ہے مجرمین کیا نہیں چلتے زمین کے اندر پاس ہوں ان کے دل کے سمجھیں ان کے ساتھ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 بے شک ایک دن نزدیک رب تیرے کے جس دن میں کیا ہوگا عذاب ہے گا قیامت کا مسل ہزار سال کے ہے اس سے کے شمار کرتے ہو تم یہ بات آگئی گئی یا نہیں بعض حضرات اس کا معنی ایک اور بھی بیان کیا ہے کہ عذاب تو ان کو آئے گا یقینا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اللہ تعالی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 اور بے شک ایک دن نزدیک رب تیرے کے مثل ہزار سال کو اس کے شمہار کرتے ہو واقعی من ان تخویف دنیاوی اور بہت سی بستیاں کے محلت دی ہم نے ان کو درا کی ظالم تھی پھر گرفت کی اور میری طرف ہے لوٹنا خلاصہ یہ ہے کہ کافروں کو محلت دی جاتی ہے پھر گرفت ہوتی ہے اولیا یہ فریضہ خاتم الانبیاء اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں عذاب سے ڈراتا ہوں نہ کہ عذاب لاتا ہوں عذاب میرے اختیار میں نہیں فری زیا خاتون لمبیا آپ فرما دیجیے لوگ کو سوائے اسکریم واسطے تمہارے ڈرانے والوں ظاہر فلزین عامنوا مل صاح ترغیب پر جو لوگ ایمان لائیں گے عمل کریں گے اچھے ان کے لیے بخش ہے اور رزق ہے اچھا ولدین سوفی آیاتنا یہ ترہیب ہے اور جو دوڑتے پھرتے ہیں ہماری آیات کو باطل کرنے کے لیے خرانے والے یہی لوگ ہیں اصحاب ذہین دو اخوالے بمار سلح سبب آدم تسلیم مشرقین یہ مشرق جو نہیں مانتے نا اس کا سبب کیا ہے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 لیکن مطلب غلط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے پاک کے اندر قرآن پاک پڑھ رہے تھے آفر آئے تو ملا تبل عزا اگ کا ہے سمجھے تو شیطان نے آ کے درمیان میں ایسے پڑھ دیا حضور کی آواز میں آواز ملا کے کہ کل غرا کو کل اولا ان شفا تطر تجا یہ بھی ایک چڑیا ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی یہ شرکیہ کلمہ تھا یا نہیں حضور نے جو پڑھی نہ وہ آیا شیطان نے آواز میں آواز ملا کے حضرت کی آواز کی طرح یہ لفظ کہے اور مشرقین بڑے خوش ہو گئے تو اللہ تعالی نے فرمایا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 کہ حضور جو یہ تقریر فرما رہے ہیں کیا پتہ ہے اس کے اندر شیطان نے کوئی لفظ ملا دیا آپ تو معصوم ہیں ان عبادی لئے سا لاکا الم سلطان میرے بندوں پہ تیرا تسلط کبھی نہیں ہو سکے گا اللہ نے کہا تھا شیتان کو تو یہ کہہ دے تسلط ہو گیا کہ حضور کی آواز میں یہ کبھی جا نہیں ہے بدماش کو کہ حضور کی آواز میں آواز ملا کے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 حضور نے تو یہ پڑھا نا کت کی کہ فرم تلا مہتا تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں حضور کے دل میں نہیں نہ حضور کی کات میں لوگوں کے دلوں میں وشواس ڈالا دیکھو محمد کا کہتا ہے کہ خدا کی ماری کیا خدا مارتا ہے نا میتا کو اور اپنی ماری کیا ہے حلال ہے جس باپ جی میں کرو حلال ہے تو یہ وہ ڈالا یا نہیں حضور نے قرآن پڑھا ان من امندون اللہ ہر سب جہنم تم بھی جہنم کا ایندھان جن کو تم پکار تو عبادت کرتے وہ بھی جہنم کا ایندھن ہے تو شیطان نے وسا ڈالا کہ دیکھو جی یہ تو عیسا السلام کو عیسائی پکارتے ہیں وہ بھی پھر کس میں جائیں کس میں جائیں جہنم ہے نہ غلط ہے تو یہ شیطان جو وسط سے ڈالتا ہے نا ان کو ہم نیز تو نابود کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں اب بتاؤ یہ تقریر صحیح ہے یا نہیں یہ صحیح ہے وہ صحیح نہیں ہے اب مانا سمجھو جی انمان میں نے کیا لکھوایا ہے سبب آدم تسلی میں مشرقین کہ مشرقین کیوں نہیں مانتے اس کا سبب وہی ہے کہ شیطان غلط وش سے ڈالتا ہے شیطان کیا کرتا ہے غلط وش سے ڈالتا ہے اور نہ بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی رسول و نبی کا فرق پڑا یا نہیں اللہ تمنا مگر جب پڑھتا وہ تو ڈال دیتا شیطان ان کے پڑھنے کے دوران شبھ حتن فی قلو بل فی امنیات ہی کے بعد کیا مقدر ہے شبھہ تن فی قلو ڈال دیتا شیطان اس کے پڑھنے کے دوران شبہ تن فی قلوب قروبا شبہ ڈال دیتا کافروں کے دل میں کہ دیکھو یہ کہتے خدا کی ماری حرام اپنی ماری حالات پیم سف اللہ پس نیس تو نابود کر دیتے اللہ تعالی ما ان شبہات کو ما کے نیچے کا لکھنا ہے فنس و خلا ماں شبھات لکھو یا ضرور لکھو پاس نست و نابود کر دیتا ہے اللہ تعالی ان شبات کو کہ ڈالتا ہے شیطان جوابات کاتیا سے پورے پکے جوابات سے جوابات کاتیا سے نیس و نابود کر دیتا ہے سما یوہ کے ملا پھر زیادہ پختہ کرتا ہے اللہ تعالی اپنی آیات کے مضامین کو سما یوکمو کے وہ پھر زیادہ پختہ کرتا ہے اللہ اپنی آیات کے مضامین کو واللہ علی منحقین اور اللہ جاننے والے ہیں حکمت والا ہیں یا مانا ٹھیک ہے یا نہیں جی آگے جی لے یج آلہ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 او اللہ تعالیٰ جو شبہات کو باطل کر دیتے ہیں نا اس پہ متفرح ہے یہ متفرح ہے فجم سف اللہ پہ اور ساتھ ساتھ لکھو حکمت ابتال شبو حکمت ابتال شبو اللہ شبو کو جو باطل کرتے ہیں اس کی حکمت وال ملزین او تل اور کہ یقین کریں وہ لوگ جو دیے گئے کس کو علم کو مومن انہ حق کو میرے رب کا کہ تحقیق وہ مطلوب نبی نبی نے جو کچھ پڑھا ہے وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے پو مینو بے ہی پر زیادہ یقین کریں ساتھ اس کے یہ سمرہ ہے یہ نتیجہ پر زیادہ یقین کریں ساتھ اس کے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 ہم امتحان ان کے لیتے رہے چونکہ ولاء زال الزین کا فرو انجام منقرین اور ہمیشہ رہیں گے کافر بی شاق کے اسی مطلو نبی سے من ہو, ہو زمیر کا مرجو مطلو ہے اور ہمیشہ رہیں گے کافر بھی شاک کے اسی مطلوع نبی سے یہاں تک کہ آج یا ان کے پاس قیامت اچانک یا آج یا ان کے پاس عذاب دن نا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 تو سلطنت اس دن خاص اللہ کے لیے ہوگی اللہ تعالیٰ عملی فیصلہ کریں گے ان کے درمیان وہ کیسے ہوگا عملی فیصلہ فل لزینہ تفصیل فیصلہ فل لزینہ تفصیل فیصلہ جو مومن ہیں ایمان لمبل کی اچھے فی جنات النعیم نعمتوں کے باغات میں ہوں گے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 wwwshaheed